ممت کو یہ درد دینا چاہتا تھا کہ یہ اور, اور, اور یہ ماں اس قابل نہیں ہے اس سے جوتے مار کر گھر سے نکالا جائے اور ماں تو اس, قابل ہے نبوت اس سے اپنا کمدہ پیش کرتی ہے نبوت نے ماں کی خدمت کر کے بتا دیا کہ ماں کی خدمت کرو بہار آئی سب عزم کرتے ہونا نا واپس جائیں گے اپنے ماں اور والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ شاء اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شخص کو جس کے لیے میرے پاس الفاظ ہو رہی الفاظ سے کھیلتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے لوگ تو کھلونے سے کھیلتے ہیں یہ تو الفاظ سے کھیلتے ہیں الفاظ ان کے گھر کی لونڈی ہے ان کی دہلیز کی چوکیدار ہے اب الکرام آزاد بھی الفاظ سے کھیلا کرتا تھا وہ اس دور کا بل کرام آزاد تھا آج کل الفاظ سے کھیلنے والا ابل کلام آزاد یہی کی صورت میں آپ کے سامنے وہ یہ وہ وہاسی جس کی للکار میں ابل کلام آزاد کی روانی ہے میں جازرا بعد میں نعرے لگانا بخت آئے گا دیکھوں گا وہ یہ جس کی للکار میں جس کی لنکار میں ابوال کلام آزاد کی روانی ہے جس کی سدا میں عطار رضا بخاری کی مٹھاس ہے ارے جس کی سدا میں چار امان فاروقی کی گرد ہے تشریف لا رہے ہیں ایل سندر الفاظ سے کھیلنے والے ابل کلام آزاد ساری مولانا یہ باسی Fahid al-Qaad wal-Yuqlāt Sayyidi in suhali dīnāt Mahbubi rabbil arīgat samālāt الذي اسمه مقصور ضد كل شيء الله تعالى في حق كثير وهو إلى الله باذن اپنا محمد میرا پان گی عبد الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله وسلم علاقانه وإشحابه إن الله خلق الخلائف فجعل نبي لدي خير ومَقلَطَ لِطَبَاعِ وَجَعَلَنِي فِي قَيْدِ طَبَاعِي وَمَقلَطَ لِذِي وَجَعَلَنِي فِي قَيْدِ ذِي وَمَقلَطَ لِقَلْبِكَ میں علماء کرام علمائے کرام کوام حضرات کی رات کی سنتا ہوں اور لگنے کی خاموشی بالکل کا ماحول دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سب کے بدلے میں لیے اپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے اور یقین ہے ستمگر ہم کو مرغانا بھی آتا ہے اس لیے شروع میں کہتا ہوں آپ میرے گاپ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ الحمدللہ کوئی جگہ بھولے جوان آدمی ہیں اور جمع باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں کے بھی جوانی کا جذبہ چھلک رہا ہے سوئے ہوئے مجمے سے رات کے دو بجے خطاب کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا لیکن اللہ کا کرم ہے پھر ماحول ابھی تک گرم ہے <laughs> کیا دو سبھان ہے اب میں پہلے آپ کو جگاؤں گا نا پھر بات کو شروع کروں گا یہ تو نہ ہو کہ میری باتیں ہوا میں اٹھی جائیں اور ساتھ ہی مجھے بہت سارے دوستوں میں جنہوں نے رات کئی کا پروگرام سنا یہاں کے دوست اور خاص طور سے باہر کے جو انٹرنیٹ کے سن رہے تھے مجھے بہت خون آئے بہت فرمائشیں آئیں کہ جو رات آپ نے خلافت کائنات اور خلافت نبوت خلافت راستہ سے جو چھوٹی کی ہے وہ دوبارہ کریں تو میں ان سے انتہائی معذرت کروں گا ان انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کسی دل سے میں ریسیو کر دوں گا سر دست میں ایک اور عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں میرے دوست کو جہاں تک ماتے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی تو اس کے لیے تو میں کہاں کرتا ہوں کہ میرے جیسا طالب اور العظم کیا کرے میں تو پچھلے مکتب ہوں ان میں بیٹھ کچھ کوئی نہیں کرتا ہوں اس کنوان کے لیے تو کوئی بڑا خطیث ابھی باعث شاعر مقرر مبلغ، مفکر، محقق، مصنف مدفق رائط قلمکار اور مصنف تاریخ دیکھتے ہیں کیسی رحمت کی بارش مرتی میں الفاظ کی بارش بتاؤں گا اللہ رحمت کی بارش بتائیں گے آپ نہیں کہتے مقررہ یہ عنوان کو اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس عنوان سے اگر ساری کائنات کے علماء کو کہا اور سراب لگا جمع ہو کر بھی اس پیغمبر کی سیرت نگاری کرنا ہے تو حق ادا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اور پھر میری تو عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو کی سگا سرور کاشدار مدینہ فخر سے جڑے یقین محبوب صبریا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے مقدس مطربر محمد مختلف بابرکت و با سعادت، طیب و طاہر اثر اکمل و اصل احسن اطیب و اشرف افضل و انور مکرم و معذم و محتشم عرقہ برت پالا نام و نامی اور کرتا ہوں اس لیے کہ خود کے کائنات مالک علم یزل، رب العرض و مالکلم فرمایا کہ میرے پیغمبر میرے حبیب اور لادل محبوب اور مہاجبین حسین و ناظمین پیغمبر میرا سب سے یہ وعدہ ہے یہ عہد و اقرار نیلخاط و پیمان ہے یہ سر زمینیں کائنات کے جس خطے پر آسمان کے جس کونے پر ہوا فضا خلا کے جس گھونسے پر جس درخت کے پتے پر جس پھول کی پتی پر جس پانی کی لہر پر جس شبنم کے کچرے پر جس پرندے کی اڑان پر جس انسان کے دل و دماغوں زبان پر جس کتاب کے فرق پر جس پیڑ کی موت پر ہوگا میں رحمت مواقع تو میں <تصفح> <تو تصفح> بھی چاہتا ہوں کہ اسی پیغمبر کا ذکر معاف کروں آپ کو دلوں پر ابر رحمت کی بارش کے خطرے پر پائے آمین کہہ دو میرے मेरे جہاں تک بات ہو ربی ابل تو میرے بھائی مولانا شدید نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی طبیعت بڑھ دی تو میں بات کو آگے لے کر چاہتا ہوں کہ ربی کمانا بہار ابل کمانا پیلی تو یہ لفظ ربیع ابل کا لفظ ہمیں بہت بڑے اشارے کرتا ہے کہ یہ دنیا میں پہلی بہار کا پہلا صوفہ کب اس وقت جب آمنا کے لال نے اس دھرتی سے قدم رکھا جب تک اللہ کا وہ پیغمبر سرزمین کائنات پہ نہیں تھا جب تک کیا کیا کیا؟ جب تک سرورے کونین نے اس سرزمین کائنات پر قدم نہیں رکھا تھا اس وقت تک سزائیں چھائی ہوئی تھی جو ہی میرا پیغمبر آیا ساری سزائیں بہاروں میں بدل گئی میں اس کو اپنے انداز میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک وہ پیغمبر نہیں آئے میں توفر کی فصا تھی میرا پیغمبر آیا تو اس میں اسلام کی بہاریں آ گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا کی میرا پیغمبر آیا تو توحید کی تازہ بہار شروع ہو گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا پوری کائنات میں وہ ایک تارا تھا میرا پیغمبر آیا تو چپ سپا کی بہار شروع ہو گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا پوری کائنات میں ظلم کی سزا تھی میرا پیغمبر آیا تو عدل کے عدل کی بہاریں شروع ہو گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا تو بے حیائی کی سزا تھی میرا پیغمبر آیا تو حیاتاروں کی بہاریں شروع ہو گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا تو اس وقت تک بزدری کی سزا تھی میرا پیغمبر آیا تو اس وقت سجاعت کی بہار شروع ہو گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا اس وقت تک تم اصلی کی سبائیں تھیں میرا پیغمبر آیا تو تباست کی بہار شروع ہو گئی جب تک وہ پیغمبر نہیں تھا اس وقت تک کس کو خدور کی سزا تھی میرا پیغمبر آیا تو دو بترا کی بہار شروع ہو گئی تو پھر میں کہوں کہ یہ ساری تعینات کی عظمتیں یہ ساری تعینات کی برکتیں یہ ساری تعینات کی رقبت یہ ساری تعینات کی منصبتیں یہ ساری تعینات کی رونقیں میرے پیغمبر کے دن پدن سے ہیں اگر بونا ہوتے زمینوں جمانا ہوتا اگر بونا ہوتے مکینوں بچانا ہوتا اگر بونا ہوتے تو یہ کہنا ہوتا اگر بونا ہوتے تو سارا جہانا ہوتا اگر بونا ہوتے زمینوں کو اگر بو نہ ہوتے سمندروں کو ہروش نہ ملتا اگر بونا ہوتے تو کو استقبال نہ ملتا اگر بو نہ ہوتے آسمانوں کو بلندی نہ ملتی اگر بونا ہوتے سورج کو کنری نہ ملتی اگر بونا ہوتے چاند کو سمک نہ ملتی اگر بونا ہوتے کسانوں کو سبک نہ ملتی اگر بونا ہوتے دردوں کو سہت نہ ملتی اگر بو نہ ہوتے بھولوں کو محک نہ ملتی اگر بو نہ ہوتے بھولوں کو حسن نہ ملتا اگر وہ نہ ہوتے جن منوں کو جواب نہ ملتا اگر وہ نہ ہوتے دنیا کو نہ ملتا اگر کون ہوتے انسانیت کو کے نہ ملتے اور ساری تعلقات کی رحمتیں ساری تعلقات کی برکتیں ساری تعلقات کی رحمتیں اسی کلبر کی وجہ سے جس کے لیے کسی نے کیا خوب کہا کیا نفس نفس میں برکتیں پہ رحمتیں جہاں جب پہ بہت آپ یاد گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں تک بڑی بہت سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے دوست دو کام نہ مگر کام کو نائٹ شوٹس نہیں چلاتے نہ تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو میں تو دوست میں بات ساتھ لیتا ہوں تمہاری تو دس سیکنڈ میں اتر جاتی ہے توجہ ہے جن کی ہے صبح بلند صبح آپ کا یہ پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہے پتہ چلے پاکستان میں جو نبی کے چچے عاشق قرمانے مسکانے دیوانے ہودار جانکار پیروی و اور دیگمبر کے یاروں کو ماننے والے یہ غلام بیٹھے ہیں ان کی آواز میں وہ گفل کر میرے دوست توجہ ہے آپ تھوڑا بالکل توجہ نہیں ہے مجھے پتا ہے کتنی توجہ ہے توجہ صبح میرے دوست میں آپ کے ذر کو تازہ کر کے آپ کو جگا کے اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں میں تو نجی میں ہوں ابھی تو میں چھوٹے روڈ سے موٹر وے پہ چاہتا ہوں آپ کی اسپیڈ کو دیکھ کر دیکھوں گا کہ پہلے روڈ پہ چلوں یا ٹوٹے تین پہ فور سے جو آپ کی اسپیڈ جو آپ کا انداز جو آپ کا جو آپ کی آسمائی جو آپ کی سماج کا جذبہ ہوگا میں اسی کے مطابق یہ سگمبر کی سیرت و صورت وزارت و شریعت و ثقافت وزارت و بیانت و ضبط و سجاوت و صداقت اور نبی کی عظمت و مرتبہ اور رحمت کو بیان نہیں کرتے تو میں علماء میں جو بند کا مطلب اور مزاج پیش کرنا چاہتا ہوں اور مزاج کرنا چاہتا ہوں میں صرف سیمپل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 اور ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اکردر میں ہم نے نبی کی سیرت کا کیسا بڑھایا میرے دوست توجہ کرنا یوں تو, پوری تو دیکھو تو میں پیغمبر پہ چلے اگر تم انتہائی کائنات میں دیکھو ارفاری پیغمبر کے چرچے ہیں اگر تم عالم دنیا میں دیکھو ساری تعینات میں اسی پیغمبر کے چرچے ہیں اگر تم عالم ایمارشر, عالم بردت میں دیکھو تو سبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کے چرچے ہیں اگر تم عالم ماشل میں دیکھو تو صفا پہ خبر اور اسی پیغمبر میں چلتے ہیں اگر تم ڈرے جنگت پہ دیکھو تو دلیج پہ اسی پیغمبر کا نام ہے اگر تم جنگ کے معاملات میں دیکھو تو ہر محل کی چوٹی پہ اسی پیغمبر کا نام ہے میں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں اگر میں تو کھولتا ہوں تو کے کی میں محمد مصطفیٰ کا فکر ہے میں انجیل کی آیات کرتا ہوں تو انجیل کی آیات میں محمد مصطفیٰ کا فکر ہے میں اندر محمد الطفا کو پرانچات میں اور منظروں میں پورے پران کے پاروں میں پورے پران کی ایک سو میں پورے پران کے پانچ سو میں پورے پران کے آزاد میں اور پورے پران کے اکہتر سو میں پورے پران کی پانچ سو تہتر شدوں میں پورے پرن سے تین لاکھ اکیس شدا دو سو میں صرف روس نہیں بلکہ محمد یا سب کے پورے اس نظر آتے میرے دوست کو میرے دوست کو سمجھا کرنا بس تم سب زندہ وہ تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ تھا تو بہت کچھ ملے گا بلا اکبر پہ شام تھی میں پورا قرآن نہیں پڑھنا چاہتا میں پرابلم اور جیلوں سے بول چاہتا میں پوری تعینات کے اشعار نہیں پڑھنا چاہتا میں پوری تعینات کی کسی اور کتاب کی بات نہیں کرنا چاہتا میں آج تیغر کا شام تمہیں میں سب کے نام میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کا سمندر اللہ نے قرآن میں بھی بہایا اور آپ کو ان جیلوں سے بہایا کائنات کی اقتدار انتہا میں بھی بہایا علامہ اور بسر اور عالم جنگت میں بھی بہایا لیکن میں صرف آج سلمبر کا نام لینا چاہتا ہوں وہ نام کون سا جو تم اور سلنے میں پڑتے ہیں توجہ کرنا سلے کے دو درد ہیں ایک ہے لا الہ الا اللہ دوسرا ہے محمد القصول اللہ سب کے غسل اللہ علیہ وسلم کلنے کے اندر میں چونچوں میں سل میں چون درچوں میں کرنا پوری تعینات میں جتنے نبی کا چلا جاؤں گا اب تمہاری مرضی اللہ کے, کے یہ تو سلمان, حاصل ہوا. سے سلمان اسی طرح آیا ہر نبی کو جو جزو والا ملا عدم علیہ سلام آئے تو ملا لا الہ الا اللہ نور سلام آئے تو ملا لال نور النبی اللہ جناب داود علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ داعل سلیفت اللہ جناب ابراہیم علیہ سلام آئے تو سلما ملا لا الح اللہ ابراہیم سلیم اللہ جناب اباعیل علی سلاب آئے تو کلما ملا لا الح اللہ اسماعیل زبی اللہ جناب یاسوب علی سلام آئے تو کلما ملا لا الح اللہ یاسوب نبی اللہ جناب یوسف علی سلاب تو کلمہ ملا لا جناب علیہ تو ملا جناب تو ملا لا جناب محمد تو ملا لا اللہ رس محمد الرسول اللہ اب بتاؤ کسی چرمبر کے کرنے میں دو سے زیادہ دھوب آئے سارے بولو کا جبرا آیا نہیں میں کیا استریتا ہوں جو اصل امیر چاہے محفوظ والا بنا لو وہ تمہاری مرضی اب میں اس طلبے کی بات کرتا ہوں کہ ان طلبے کے دو جزوں میں سے ان طلبے کے دو جزوں میں سے ایک جز اللہ کی نبوضیت کا بہتر ہے دوسرے جگ محمد مصطفیٰ کی حکم نبوبت کو بےر ہے پہلے جگ اللہ کی توحید ہے دوسرے جگ نبی کی وفالت ہے پہلے جگ میں رب کائنات کا بہتر ہے دوسرے جگ میں شاہد کائنات کا بہتر ہے پہلے جگ میں کو پہلے ہے دوسرے سب سے بندگی ہے لیکن دو جدوں کے سہجو کرنا اللہ نے محمد الرسول نہ محمد الرسول اللہ کو دیکھو اس میں بھی چار نفظ ہیں نہ ادا میں دیکھو اس میں بھی پڑی نقصان محمد الرسول اللہ میں دیکھو اس میں بھی پڑی نقصان نہ رسول <سؤال> اللہ دیکھو محمد الرسول اللہ دیکھو اس میں بھی بہت نام نہ ادا جو نبز اللہ چار حوصلہ جو نبز محمد ہے اس کے بھی چار حوصلہ محمد الرسول اللہ جو محمد کا نام ہے وہ بھی نتوں کے پاس ہے نہ ادا جو اللہ کا نام ہے اس میں بھی شب ہے محمد الرسول اللہ جو محمد کا نام ہے اس میں بھی شد ہے اللہ نے میں بوجھ اب یہ کرا ہوگی تیری عبادت ہوگی میری سعیت ہوگی تیری سنت ہوگی میرا میری سنت ہوگی میری شفاف سفارت اور میں اس کے لیے میں تلسلام دوبان کے جوتے بیٹھنے والا ایک روسہ کی ہوں میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں توقع ہمت اور ضرورت نہیں ہے پیغمبر کے شام کو سلام کا شہری رفتہ مدد ڈالا ہے توجہ کرنا کلے کے دو جو ہیں اب دلوت رد میں اپنے پیغمبر سے اپنا اور پیغمبر کا نام سنا طرف اپنا اور پیغمبر کا نام سنا لا نے اللہ نے ایک نام اپنا سنا اور محمد رسول اللہ میں سب علمداب اور کل ایک جگ میں اللہ نے اپنا نام چنا اور دوسرے جگ اپنے نبی کا نام سنا اب اس سے غور کرنا نام تو اللہ سے بہت ہے نام پیغمبر سے بھی بہت ہے اور اللہ نے جو بس بھی اپنے پیغمبر کے لیے انتخاب کیا یوں نہیں کیا کوئی وجہ کیا نہیں سمجھا میرے جگلے کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس چیز کو بھی سنا یوں نہیں سنا کوئی وجہ سب کو انتخاب پمبر کا آشراد بن گیا سبھی کو پلندر جس کو چنتا گیا اللہ اس کو اونچا کرتا ہے اب توجہ کرنا میں ان کو اللہ کے ہے اللہ کا اقلام رحمان ہے اللہ کا اقلام کا جیل ہے اللہ کا اقنام مصروف ہے اللہ کا اقلام اللہ کا اقلام کا ہے اللہ کا اقلام کا باب ہے اللہ کا اقلام روف ہے اللہ کا اقلام اقلام ترین ہے اللہ کا اقلام مجرب ہے اللہ کا اقنام کا دھیر ہے اللہ کے اللہ کا نام کا بوت ہے میں سارے چار تک اللہ ہوں کل میرے شرط اب کا نام اللہ سنا اسی طرح میرے پینسٹر کا نام بھی ہے کا نام بھی محمد بھی احمد بھی ہے بھی ہے محمود بھی ہے بھی ہے بھی ہے عالم کی ہے فاطح کی ہے تیعہ کی ہے है ہے है کی है خاتم بھی ہے یاسو کی ہے صاحب کی ہے مبر کی ہے مزر ہے مزمل کی ہے है کی ہے قریب کی ہے بشیر بھی ہے نبی بہت سارے علموں نے روایات میں نظر کیا کہ نبی کلام है فاروق ہے نبی में قدور میں آصف ہے نبی کلام قرآن میں بصیر و نظیر ہے ذرے تگمبر کا نام پہلے آسمان پر आसमान تباہ ہے دوسرے آسمان سے का تدابط تیسری سب کے افمان سے مطلب ہے سب کے افمان سے نظر ہے سب کے افمان کا مطلب ہے سات کے افمان سے, سے حقیب اللہ ہے اب تو کتنی کی پیشانی پر رسول اللہ ہے اللہ کے نزدیک تبد اللہ ہے پتھروں میں اور اسی طرح سے مصطفیٰ ہے جس کا نام جب دو مہین ہے پہاڑوں میں دو خالف ہے سمندروں میں دوس ہے پرندوں میں دو وجاف ہے اور اسی طرح میرے پرندوں کا جانوروں میں دو مومل ہے نبی کے نام تو ہے لیکن اللہ نے محمد کو تم سنا ایک وجہ تھی کہ نام اپنے لیے غور جس کے چار ہر سے نبی کے لیے بھی ور جس کے چار ہرس سے اس لیے کہ پوری تعداد کا خلاصہ اللہ نے صاحب میں تھا اور یہ وجہ ہے کہ ہم سارے بازار اور جانچ کرتے ہیں اور اپنے جلدوں پران چار ہیں ندی کے چاروں کو دیکھو وہ بھی چار ہیں دیکھو وہ دیکھو ہمارے چھوٹوں چھاپی وہ حلیمہ وہ کتنا پوری تعداد میں جان جب دوڑاتے گاؤ گے تورے چار کا پرچار ملے گا میں اس کہتا ہوں اللہ نے اپنا نام دیں چار والا سنا محمد کا نام والا شا اللہ کے تمندر کے کی اللہ کے ندی کی تیرت کے سمندر کی میں کون سا سمندر بڑھاؤں کون سا دریا بڑھاؤں میں نبی کی سیرت کے سمندر میں ووٹر لگا کر کون سا بوتی اٹھاؤں کون سا ہیرا اٹھاؤں کون سا چوہل اٹھاؤں میں نبی کے گدستہ میں سے کون سا پھول اٹھاؤں پھول کی کس پتی کو پڑوں پتی کی کس محک میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ نبی کی سیرت ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک سیرت کیا بیا اٹھائے جس کے قلم تو سے تک جس کی سے میں ایک گھنٹے اس میں بھی کسان کے جھوم کے کہاں پر اس پلمبر کے قرضہ کرنا اس پلمبر نام پر توجہ کرو فرمایا ایک نام ہم نے اپنا اپنا چنا اور ایک نام اپنے تمبر کا چنا تو ایک بڑی وہ موجود کون تھا اب ترجمہ کرنا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں توجہ گے تو سمجھ آئے گی فرمایا ہم نے جو نام اللہ سنا وہ اس لیے سنا کہ اللہ کے باقی صرف بات نام اللہ کا یہ نام ہے اللہ کے ذاتی اور کفاطی ناموں میں یہ خاص اس نفرت میں جدا کرو گے مانا بدل جائے گا محمود بدل جائے گا مطلب بدل جائے گا اس کی تقریر اور تذیف بدل جائے گی اللہ کا ایک نام بطار ہے رحمان کا ہے. مانا میرا مان صرف ایک ہرف رابطہ جدا کر دو مانا بدل جاتا ہے اللہ کا ایک نام رحیم ہے رحم کرنے والا ایک ہرپ رابطہ جدا کر دو مانا بدل جاتا ہے اللہ کا ایک نام خالف ہے خالت پیدا کرنے والا ایک ایک قدم ہم شہر قدرت کامنا کر دو اللہ کا ایک نام وہ پور ہے ڈھانپنے والا بچنے والا تمہارے گناہوں کو چھپانے والا اگر ایک ہاتھ بہن کو جدا کر دو پور زمانہ بدل جاتا ہے لیکن اللہ کا ذاتی نام جب لو گے ایک ایک ہاتھ زدہ کرتے جاؤ نہ مانا بدلے گا نہ مقوق بدلے گا نہ ترجمہ بدلے گا نہ ٹرانسلیشن بدلے, بدلے گی اگر تم لفظ اللہ کو کہو تو قوم کا زبان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ رہا، اللہ اللہ سے ایک کر دو باقی لہو بچتا ہے قرآن لہوا تھی لاکھ لہو سے ایک لمبی جدا کر دو باقی صرف قرآن بھی کہتا ہے اللہ ہوں جو ایک جڑا جدا جدے گا مانو نہیں بت مقوم نہیں بدلے گا سر پورا سمجھ آئے گا اللہ کا تو اللہ اللہ حق اللہ کی سواغات کو سلاغات ناللہ حیدرانتا اللہ اللہ یہ موجہ ہے اللہ کے ذاتی نام کہ ایک ایک ہاتھ جدا کرتے جاؤ اللہ اپنے نام کے معنی کو بدلنے نہیں دیتا بالکل یہی سے یہی ہے محمد مصطفہ کے سب سے اللہ بلند باد کے نام میں بری ووٹ کا کیا آپ دوسرے ناموں کو دیکھو فلے یا جیسا اور نمبر ہے ہر ندی کے نام کو لے کے جاؤ اور پھر اس کا ایک ہر فدا کرو مانا بدل جاتا ہے آدم کا نام لو آتم کا مانا بندوی نام دا ایک ہرک الیکٹ کو جدا کر دو دل کا مانا بدل جاتا ہے زمانہ لوہا کرنے والا اور ہم سب کرنے والا والا منظ دو بدل جاتا ہے ابراہیم کا اسماعیل کا مانا خود ہے ایک پیغمبر کا نام تکریجہ ایک طرف جدا کر دو نام جہنا کمانا ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک طرف یا پر جہاں زمانہ بدل جاتا ہے ایک پیغمبر کا نام ایک پیغمبر کا نام اس حاق ہے جس کمانا ہے ایک طرف الگ کا جدا کر دو صحاب کمانا بدل جاتا ہے ایک پیغمبر کا نام موسا ہے موسا کمانا پانی سے نکل ہوا ایک طرف نیسر جدا کر دو وہ سب زمانہ بدل جاتا ہے ایک سگمبر تمام خیسا ہے پیچھے آنے والا ایک طرف یا تو جا کر دو سگمبر تمام تمام سوچو گار والا تحسو پانا ایک طرف یا تو جدا کر دو وہ سب تمانا بدل جاتا ہے لیکن آؤ محمد کے نام کو دیکھو کیا سلمبر کے نام نو کو دیکھو گے تو تمہیں جو ورزشہ اللہ سے نام نے ملا تھا وہی ورڈ محمد اب کے نام سے ملے گا کہ اگر تم لفظ محمد کا محمد کا مانا ہوتا ہے تو زیادہ محمد کا رونا ہوتا ہے تو ساری تعلق سے زیادہ ابھی پڑھائی اس کو احمد کہتے ہیں یہ احمد بھی ہے یہ محمد بھی ہے ہم جب کہو گے تو, تو عظیم عجیب ہے ہم جب محمد کہتے ہیں دونوں لب میں جاتے ہیں اور نام کے افراد کا کیا کہنا اس کا نام لو لب ملتا ہے اس کی بات دونوں لگو ملتا میرے دوستوں تو جو, جو ہے دیوانتیں کٹن نے بڑی بات کرو ڈھونڈ کے لوگ بات کرو ستندر سمندر تو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کرنا آلوچنا طریقے کے اجتماعات میں ہم نے ٹکڑے نہیں سنائے ہم نے نتیلے نہیں سنائے ہم نے تصویریں نہیں سنائے ہم نے سواریاں نہیں سنائی ہم نے نبی کے نام کو دیوار سے کبھی نہیں سنایا ہم نے کا سنایا کے کون سے سنایا کے نام سے یا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ ہماری گورنم کا وکلا ہے میرے سامنے مجھے ترمت کے اسٹشان تھا جو سبق میں پڑھایا وہ میں نام پر دنیا کا معامل کے ڈھالو نبی کسی پر ہم نے ڈالو نبی کی سیرت کے نام پر ہمارے اوپر جتنا کی اور سبوں کے خطرے لگانے والوں کا عموم سے اس شاید کی غلام سے نبی کی سیرت کے سمندر کو پہلے دیکھو میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بچوں کا شمہ اتار کر دیکھ کی چادر اتار کر ہماری بات کو سنو کی تم ہم محمد کے بھی غلام ہیں نبی کے غلاموں بھی نہیں ہو غلام ہے میرے دوستو بات ہو اللہ کو اس کے نمبر پہ شام کی تو میں نے کہا جو معا اللہ نے اپنے نام میں رکھا وہی معوضہ اللہ نے محمد مصطفہ کے نام میں رکھا کیا دوست اللہ ہو بلند آباد راہو علیہ رسول میرے دوستوں جب ہم محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تو نب ملتے ہیں جب اس کی بات مانتے ہیں تو ہمیں رب ملتے ہیں جب اس تحمد کے نام ہو محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تاریخ کی ابتدا ہو جس میں بچوں کا فتح ہو جس بھی تاریخ میں اپنے فلم میں شروع میں بات ہوتا رہوں گا جس کی تاریخ جس کی تاریخ اقتدار کائنات میں وہاں بدلنا ہو نصاف نبی دین ہو جس کی تاریخ انتہائی کائنات میں ایسا راسا یا محمد میں ہو جس کی تاریخ دنیا کائنات میں آپ کا جن و دن قرآن میں ہو جس کی تاریخ عالمی بدت میں سبق سوال و جواب میں ہو جس کی تاریخ عالم موسم میں ہو جس کی تعریف در جمینت نوم کے جملوں میں ہو جس کی تاریخ جنتانہ بنا تعریفوں والا اگر کوئی بھی میرے پلندر تمام دے وہ محمد کہے گا تاریخ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس نے خطوں کو کہہ دیا کہ یہ تعریفوں والا ہے اگر کوئی یہودی کہے نبی کی تعریف ہو گئی کوئی عیسائی کہے نبی کی تعریف ہو گئی کوئی ہندو نبی تعریف ہو گئی کوئی مجوسی کہے نبی کی تعریف ہو گئی کوئی دہیت نبی کی تعریف ہو گئی کوئی مزائشے تعریف ہو گئی کوئی سبھی کہے نبی کی تعریف ہو گئی کوئی غالب نبی کی تعریف ہو گئی کوئی بستک کہے نبی کی تعریف ہو گئی اور پھر فرمایا محمد مارا تاریخ کو مارا اب اس محمد میں کوئی ایک ہاتھ نیند کو جدا کر دو نیند کو برابر نیند کو جدا کر دو تو باقی ہمت بچتا ہے محمد کا مان ادھاری تھا ہمد کا منا دھاری ہمد میں سے ایک ہرخ تھا جدا کر دو باقی صرف مد بچتا ہے مد بانا ہوتا ہے میں کھینچنا تو یہ میرا پیغمبر بھی محمد کو جہنم جنت جنت کی طرف کھینچنے <تصفح> پھر اس مت میں سے ایک ہرک نیند پھر بھی جدا کر دو باقی صرف یہ پیغمبر بھی ساری دنیا کو سات سے لانے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس پیغمبر کا شام اس نبی کا مکان اس نبی کا میں ساری نہیں ساری رات بیت چاہے مگر پیغمبر کی بات نہیں ساری رات بیت چاہے مگر ندی کی بات روم پر یہی تو ان کا اپنا مسلمان ہوتی ہے کہ سب سے احمد مصیبت کے انوار سے نچ الور محمد بنایا گیا مانتا پھر کسی نکچ سے بس میں کونو متا کو سجا گیا وہ محمد مجھے کس لیے میرا آکان ہو میرا مولہ ہو بو آدر ہو پاسن مجھے کس لیے میرا آپا ہے وہ میرا بھولا ہے وہ جس سے کدموں مکمل بتائی گئی جس کے ہاتھوں سے کا کر لیا گیا ان کی نظروں سے سارے نظارے بڑھو ان کی نظروں سے ان کی نظروں سے سارے نظارے بڑھائے ان کے جلبوں سے یہ جلوے سارے بڑے اور ان کی نظروں سے उनके سارے بنے ان کے کا گھومن ستارے بنے مجھے ان یہ اس نبی کا شان اور اس نبی کا مقام کیا بتاؤں میرے دوستوں کا عزت کرنا بات ہے لوگ گزارے ہم سے ناراض ہوتے ہیں جناب جب میری تقریب سنتے ہیں نا پوری دنیا میں بہت ساری لوگوں کو لے گیا شہید موز اسلام کی جانشین نے رب تعینات میں آدھی دنیا کی خیر پر آدھی اور پوری آدھی دنیا میں نبی کی رقمت کو پورت کو بتا رہے اور ہم بری اور لوگ محمد ابزل اب اب عمل سے اور اسی طرح کے لوگ وہ کہیں گے کہ جناب یہ نبی کا شان تو تھوڑا تھوڑا سناتے ہیں یہ نبی کی سیرت پہ تو تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں لیکن یہ نبی کے نام کا جلوس نہیں نکالتے یہ نبی کے ملاقات کا جلوس نہیں نکالتے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی کی ضرور نکال توں عبادت سمجھتا ہے میں نہیں سمجھتا میں کیوں نہیں سمجھتا ہم تو دو بات مانگتے ہیں جس بات سے محمد کی بہت مقبول ہے ہم کو وہ بات مانتے ہیں جس ہیں بات سے ہمارے اور آتابر... تو تاریخ میں نے تو تاریخ میں جب بھی نظر پڑائی ربی ال کو نظر آیا تو جو میری طرف مجھے ربی ال کا نظر آیا لیکن ربی الر میں مجھے پوری تاریخ میں کہیں پہ جلوس نظر نہیں آیا میں قبطہ کا دور کرتا ہوں تو اس طرح دورے نبوثت میں تئی مقبرہ بھی نظر آیا تو یہ جلوس نہیں نکلا جب کے اخبار کا صدی کے اختر کے دورے میں دو مقبرہ اب یہ لذہر آیا کوئی جلوس نہیں نکلا فاروق اعظم کے دور خلافت میں دس مقبرہ یہ لذہر آیا کوئی جلوس نہیں نکلا عثمان علی کے دور خلافت میں بارہ مقتبہ یہ لفظ آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امیر واقعہ خلافت میں انیس مقبرہ یہ کوئی جلوس نہیں نکلا عمر ثانی عمر عبدالعظیز کے دور خلافت میں دو مقتبہ بھی کوئی جلوس نہیں کہا امام اظہر ابو ہنسا کے دور میں چاہے متبار ابھی مطلب آیا کوئی جلوس نہیں کہا امام ساتوں کے دور میں چاہ متدار ابھی وطر آیا کوئی جلوس نہیں کہا امام مالک کے دور میں چاہوں کو بھی ابھی وقت کوئی جلوس نہیں کہا احمد اپنے ہنسکا کے دور میں باردار ابھی وقت آیا کوئی جلوس نہیں نکلا امام بخاری کے دور میں ابھی وقت پر آیا کوئی جلوس نہیں دور میں چاہے کو متدار ابھی افزار کوئی جلوس نہیں کہا انہوں ابو کے دور میں اٹھاون مرتبہ نظر آیا کوئی جلوس نہیں نکلا کے دور میں سینتالیس مطلب مطلب آیا کوئی جلوس نہیں نکلا انہوں میں راجیو کے دور میں اکہتر مرتبہ مطلب آیا کوئی جلوس نہیں نکلا اور اس سے بھی آگے تھنوں میں صرف سیلانی کے دور میں بہتر مرتبہ مقبول آیا کوئی نہیں نکلا جو مسطل کے دور میں اسی مقبول جو لذا آیا کوئی بات نبے مکتبہ بھی آگے تک لوگ ملب کے دور میں متبادل میں اور اس کو اس لیے میں نہ صداقت کے دور میں نہ عدالت کے دور میں نہ ثقافت کے دور میں نہ خدا کے دور میں نہ فراثت کے دور میں نہ امامت کے دور میں نہ غلالت کے دور میں تو نکال <سؤال> کہ میرے جیسے دھندا بستا ہے میں نبی کی سدرت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا میں وہ بات مانوں گا جس سے کی ہو دوست ہے میرے دوست توجہ ہے سوام یہ کرے جوشمی نہ میرے دوست بات ہے اللہ کے پرمپر کو شانتی نبی کے مقام کی توجہ ہے دریا سمندر بہا سکتے ہیں بہاتے ہیں پوری تعنت میں کی کسی کا سبق سناتے ہیں صرف سناتے نہیں اس کو ہیں اس سے نبی سب کے اپنا تن من خان سب کچھ مل پاتا ہمارے اطابل میں اور ہمارے جو سینت نوتری سیپل ہند میں اور مولانا سیمپل ہند ترسن کے بندی نے اسی طرح ہمارے اقابل میں اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی سب سے نبی عادت ربت کی حکومت سے کوئی نبی کے نام کا نبی کے شام کا نبی کے مقام کا نبی کی سبت کا نبی کی حکومت کا بات نہیں ہوگی ہم تن من تن دین کی طرح دبر شدہ چڑھا سکتے ہیں نہ محمد مصطفا کی حکومت جب نہیں کر سکتے آپ ترقی کرو گزارو تم بھی سنوے تم بھی سنو اور ہمیں جان پڑی ہم دے سکتے ہیں ہمیں بات دینا پڑا ہم دے سکتے ہیں ہمیں جوانی لٹانا پڑی ہم لٹا سکتے ہیں لیکن جن بات کا کوئی سکاشن کا کوئی غلط مسلم ندی کے نام سے ہم کا پرائز کرے گا ہم کے سامنے پرانی بنوائیں گے ندی کی افبت سے پوری دنیا میں کی بچنا چاہیے کہ آپ نے اگر کوئی گواری چمڑی بروانگ ندی کی افبت سے بتا لگانے کی کوشش کرے جیسے کہ دنیا کے چھاپروں نے کوشش کر کے دیکھا انہوں نے پانی کے تالاب میں ایک رہا لگایا رولا کہ بیٹھی میں نے کہاں تک اور انہوں نے دیکھ لیا دیکھ لیا لہریں چھو رہی تھی چھو رہی تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ندی کے نام پر مر دکھنے والے کٹنے والے لوگ اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے سڑکوں پہ نظر آئے تھے میرے اپناؤ گی اپناؤ گے سارے بڑے اپناؤ گے جی. جو کہتے ہیں ندی کی سورت کو اپنائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر کے جا رہیں گے اور, اور انقلاب انت جب تم نبی کی سیرت کو اپناؤ گے لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری میں سجاعت نہیں دراز نہیں پوچھا مئی ماسک رکھنے سیاست میں ہاں ہماری نبی کی سیرت نظر آتی کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ جس نبی کی سیرت پہ ہم گلے پھاٹ گئے جس نبی کی سیرت پہ تم نعرے لگا لگا کے ساری رات کے سناتے میں گوجے پیدا کر دو اس نبی کی سیرت میرے میرے دکان مکان کاروبار تجارت برات ثقافت سیاست معیشت میں آپ کو اپنے نظرنا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے ہاں اگر آپ کوئی گوڑا افسر کوئی انگریز کوئی کافی افسر اگر یہ بات کرے کہ مسلمانوں تم تو کہتے ہو ہمارا ندی بڑا خوبصورت تھا ہمارا نبی حسم جمال کا کہہ کر ہم ہمارے بہتر مقتبہ پیشوا امام سید و سردار و سرتاج پڑھانا تھا یہ کرتے ہو اگر تمہارا ندی خوبصورت ہوتا تو تم اپنی شکل بھی ندی والی بناتے. اس کا مطلب ہے تم نبی کو خوبصورت نہیں مانتے اگر خوبصورت مانتے تو اپنے چہرہ نبی کی سنت والا چہرہ بناتے تم بھی اپنے آپ کو خوبصورت نبی کی سنت کے ساتھ سمجھتے میں اس لیے اس دعوت کے فکر کے ساتھ آپ کے اجازت چاہتا ہوں کہ تھکیل چترے لفا مزہ باقی ہے تھکیل چترے لفا مزہ باقی ہے تمام ہے آگ لاپا مزہ باقی ہے وقت تمام ہوا مزہ باقی اس لیے مجھ سے سڑکنے کی تمناسم ہے اب جس کے ٹھیک آئے گو لے کے اب جس کے ٹھیک میں آئے گو لے کے ہم نے کتن چلا کر سرے کام رکھ دیا ہے ماشاء اللہ بیٹھے آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر میں ضبط کا کتنا اہتمام ہوتا ہے ماشاء اللہ بیٹھے رہیں دعا سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا اور دعا کے بعد منتظمین زمین لے رہے ہیں میں دعا کے لیے